قام حسناء في القائمه هاتى محمدا الموسيره والفضيلا كما ما بسم الله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير لهديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضری مسجد یہ سورت المومنون کی ایک آیت میں نے سورت المومنین کی یہ تین آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان آیات میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اور نماز کی پابندی کرنے کا عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے آج جو خطبے کا موضوع اور عنوان ہے وہ یہی اسی آیت کے مطابق ہے نماز کی اہمیت نماز کی پابندی نماز کی ضرورت نماز کے فوائد اللہ رب العالمین نے نماز کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا شہادتین یعنی اللہ اس کے رسول کے اللہ کی اور رسول کے رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام کا جو ہے جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہے اکامت صلاح وقتہ نماز کی پابندی کرنا اور نمازی وہ عمل ہے جو عفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا کرتی ہے اللہ رب العالمین نے نبی رہتا نے فرمایا نماز ایک نور ہے انسان جب نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العالمین نے ایسی ایسا ایمانی نور پیدا کر دیتا ہے جو ہر موقع پر اس کی رہنمائی کرتا ہے لیکن ایک ہی قاعدے سے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے اثرات نور اور باغوں کے اندر نبی علیہ صاحب نے نماز کو برہان قرار دیا ہے قیامت کے بحشے کے میدان میں ایک آدمی کے نجات پانے اور مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل جو واضح طور پر نظر آئے گی وہ نماز کی پابندی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو نماز کا پابند بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین حرب ہاں نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے اور نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے اور اللہ رب العالمین کس قدر راضی ہوتے ہیں اس کو اس حدیث قدسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر حضرت اللہ تعالیٰ سے نقل کیا اللہ تارا فرماتے ہی کسم ترا تسم ترا تین اب دین اب دا شال اے میرے بندو ہم نے نماز کو یعنی نما ہم نے نماز کو یعنی نماز میں جو پہلی سورت پاتے ہو سورت الفاتحہ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے آبھی ایک طرف اور آبھی دوسری طرف اللہ ہیں مناتے الفاتحہ نماز یعنی سورت الفاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے لیکن اس سورت کی جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے یہ سورت اتنی اہم ہے کہ جب نماز کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو کچھ سوال کیا ہم نے اس کو دیکھ کیا اللہ فرماتے اللہ, فرماتے اللہ فرماتے ہیں قال جب رب یہ سات الفاتحہ کی اسی لیے سبع المسانی کہا جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیضا کالا الحمدال میرے بندے نے کتنی بڑی ہماری حمد بیان کر دیا الحمد لانی تانا بہت بڑا عمل ہے نوی بے خلافات ایک مرد अगर اگر مرتبہ و, و سواب قیامت کے بھی میزان تراجو نیپوں کے تراجو میں رکھا جائے تو ماتے پورا ترادو جو ہے سب جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالی تو اسنا میرا بندہ میری کتنی بڑی سنا بیا کر دیا ایسا دن ہے نہ اس کا کوئی بات کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی نہ کام آئے گے نہ دو تہوار کام آئے گے یوم نہ کم لے کو وہ تو ایسا دن ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سب برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا مالک یوم الدین اللہ صرف آپ ہی اس دن بڑگانے اور گزارنے والے ہیں اللہ کے علاوہ کیا میں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا رہتا ہے اس کا مالک ہے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تارا فناتے مچھر ادھی رشتے کا بیان کر دیا میری کتنی بڑی بڑائی بیان کیا اللہ پارا تھا میں تین آئیں بندے نے کہا ہاں بارہ جی یہ تینوں آئٹے میرے حصے بھی ہیں ان تینوں نے بندے بھی نہیں ہے بندے کیا اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کی لیکن سے کچھ طلب نہیں کیا اللہ فرماتے کرنا تین آئیں میری میرے لیے خاص ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ہم ضرور آگ اٹا کر دیں گے بندہ جب کہتا ہے نام دیکھے گا ای جا کنستی اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں تو آپ اللہ کماتے ہیں یہ چوتھی آیت جو ہے ابتدائی تین آئتیں صرف میرے لیے تھی یہ چوتھی آیت جو ہے ای کامے دو اور یا کاسکیم اس کے دو حصے ہیں یہ آدھی آیت میرے حصے کی ہے اور آدھی آئت ہے میرے بندے کے حصے کی ہے کے بعد بندہ جب کہتا ہے اللہ ان لوگوں راستہ ان کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے انبیاء ہیں سہرا ہیں ہے صالحین ہیں اللہ سدی صدیقین ہیں ان کے راستے کا چڑھا تیسری چیز اللہ کے طریقے پر نہیں چلانا یہ تینوں چیزیں بندے کے لیے میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس کو عطا کر دیا نماز میں نماز میں رکھا ہے اسی لیے تمہاری دنیاوی چیزوں میں دوست میں بہت محفوظ ہے محبوب ہے نگاہ میں رکھے جن یہاں دیکھنے پیدا بڑا ناگوار گزرتا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشی کے نارے نہیں پو اللہ اکبر تمہاری دنیاوی چیزوں میں محبت ہے پھر آپ نے آگے ساتھ نمایا لیکن یاد رکھو اور تم سے بڑی محبت ہے خوشبو لیکن یاد رکھو, رکھو لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون میرے پورے اللہ نے میرے نماز کے اندر رکھا ہے دنیا کی کسی چیز سے مجھے وہ سکون اور راہ نصیب نہیں ہو جو نماز کے ذریعے ہوا کرتی ہے ہندر آتے ہیں کون آئی دہ ہہ امر جب بھی نبی رہست شام کو کوئی پریشانی ہوتی کسی انجھن میں ہوتے کوئی ٹینشن لائف ہوتا کسی معاملے میں آپ الاتے تو حدیث کے اندر آ کون ہہو جب بھی کوئی معاملہ مشکل آتا پریشانی کا آپ آب ابو او کیا اور نماز کہنے میں سکھد ہو جاتے تھے اور آپ کرماتے ہماری ساری بے چینی اور انجھن کر رات اندر نماز میں رکھا ہے آپ نے نماز پڑھ لیا صحیح ہے نماز ادا کر لی. اب آب سر سے با رہتا کا وقت کب آئے لگا زہر کب دی جائے اللہ آپ کو بے قراری بے چینی آ فرماتے ہیں جیسے نماز پر رقط ہوتا ہے الحمد السلام اجان میں نماز بھنو تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے میرے بھائیوں اللہ نماز کے اندر یہ خوبی اور برکت رکھی ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان کو سکون اور رحد نصیب ہوتی ہے اسی لیے جہاں پریشانیاں پرشا آتی ہیں مسلمان کو مسلمانوں کی پریشانیوں کا رکھا ہے نماز کو نام کیا ہے نماز کی پڑھ کر کے نماز کی پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کینت حاصل کرو اللہ خدا تمہارا ساتھ دیتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے بڑے فوائد ہیں لیکن سب کا بیان کرنا تو کی تھے جن میں سے چند ایک ہے نمبر ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں ذرا سوچو کہیں کسی کا نام مجرموں میں آ چکا ہو وہ کمپیوٹر میں ڈال دیا گیا ہو تو دس نمبر ہی ہے بچنا اور اپنے آپ کو بڑی ثابت کرنے کے لیے یا اپنے نام سے اپنے نام کو کمپیوٹر سے نکالنے کے لیے اگر صحیح ہزاروں لاکھوں روپیہ انسان دینے کے لیے تیار ہیں ایک سب کے, کے لیے, لیے. لیے. لیے. لوگوں سے ملتا ہے ہزاروں لاکھے دے کر کے اپنے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے صرف ایک العالمین کی ہے رب کی نافرمانی کی شیبان کی ہے شیطان نے کی ہے اور اللہ تعالی کی ناپرمانی کی ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کسی راستے کی ضرورت ہے نہ ایک خوبصورت فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے میری جان ہے لگا اللہ کی خوشبوی کے لیے اللہ کرنے کے لیے, اللہ, ہونے کے لیے اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کی پیشانی کے پہلے پہلے پچھلی زندگی کے سارے گراہوں کو گرا دیتا ہے اور انسان کے پیشانی سے پہلے گر جایا کرتے ہیں اسی لیے ہم تمام لوگوں کو بہات کی پابندی کرنا چاہیے دوسرا بڑا فائدہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ جو میں نے آوت سورت المؤمنون کی اللہ جنت حاصل کرنا وہ بھی جنت نے کیا جنت پھر معمولی نہیں ساتھ کہتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت ہوتی ہے نمازیں پر ادا کرے ایک یہ پابندی ہے اور دوسری پابندی یہ ہے کسی پوچھنا ویتنا نہ رکھے خود اطمینان کے ساتھ روٹی مکمل ہو سزا مکمل ہو کر مکمل ہو اور کرام نماز کی توفیق تو فرمائے جو کاقت نہیں کرتے ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے نبی روز کا سمجھنے کا دن ہے آپ ستما دے رہے ہیں آپ کو خطبہ دیتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے نماز کا مسئلہ میں کیا فرمایا یہ پانچ وقت نماز ہیں جس میں ان کے روپو کو ان کے سرود کو ان کے قیام کو ان کے وقت کو ان کے وضو کو کی حفاظت کیا نور و برحان ہوں عمر کیا ما. یہ نماز ان کے لیے لور ہوگی بڑھان ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن وہاں اور جس نے ان پچھا نمازوں کے حفاظت کی نہ جنگت میں جانے اور مسلمان ہو گئے تو کوئی دلیل اس کے ساتھ ہوگی آپ نے ساتھ روایا اور نہ کوئی سامان ہوگا اس کا حشر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حامان کے ساتھ قارون کے ساتھ اور بدبختی سے تمام ساتھیوں کو بچائے جو انسان نماز کی محبت میں نہیں کر رہا ہے اس کا حشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سماتے نماز کی پابندی کرو اللہ حرت العالمین کی شکر گزاری اللہ کے لاگت اللہ کے بہت بہترین ذریعہ ہے نبی سماجتے ہیں ایسے ہی حضرت انا سمرامانی اے دیگر صحابہ کرام سے مرتبہ اگر حضرت ابو تمام تلمیدی امام نرمانا اے دیگر رہلین نقل <سؤال> کیا ہے میرے کا سامنے شاد توایا اے وہ جو رکھ ان اول ما اي يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله سلامو صرف سے قیامت کے لیے حشر کے میں ایک انسان ایک موذن کی نے فرمایا جو نماز میں کامیاب ہو گیا فتح افلحا جو انسان نماز میں کامیاب ہوا جس کی نماز درست ہو گئی آدر شاہ فرماتے ہیں فتح افلحا فراہ بھی پا گیا اور کامیاب اور نجات بھی پا گیا لیکن اللہ شاہ نماز حساب گیا، میں کام نہ ہوا نماز اس کی رکھ کر جہانگا نماز نماز نمازی ایک اللہ کا جب مرضی آئی پہن لیا جب مرضی آئی چھوڑ دیا اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے کبھی ایک ٹاپ پر کھڑے ہیں کبھی معلوم کرتا ہے یہ بہت ہی مشکل میں آ کر سب کو نماز بنائے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے ہم توان کو, اللہ نماز کی ان کی کو دور کر دے جو اللہ تعالیٰ ان کو کر کو کو دے منها للمسلمين وللمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وانطاق القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر ودعوه يستجيب لكم فاذكروا الله تعالى اكبر الله إلا إلا الله اشهد ان الله